اور قرب آیا سچا ودا تو جبھی انکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم تھے